ونشهد ونشهدنا سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته اجمعين أما بعد فعوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا شكرا الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من بساني فهو قولي آمين يا رب العالمين سورہ کاف کی پہلی دس آیات اور آخر کی دس آیات کا اگر تقابل کیا جائے تو جو بات شروع میں کہی گئی ہے اسی بات کو دوسرے انداز میں آخر میں کہا گیا مضمون ایک ہی ہے اور یہ پہلی دس اور آخری دس آیات ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے دجال کا علاج پہلی دس آیات میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نظر سے گرتی ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ کو وہ اپنے اوپر ناراض کر لیتی ہے اللہ سے دور ہو جاتی ہے تو پھر پروردگار دوسری قوم اس پر چڑھا کر لاتا ہے فیضاجیار لیکن یہ بات بھی کہی گی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دیتا ہے پلٹنے کا موقع دیتا ہے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے اور اگر پھر تم باس نہ ہو تو پھر فیضا جاخرہ جا پھر دوسرا وعدہ جب آیا تو بھی اللہ تعالیٰ ایک دوسری صورت عذاب کو نازل دونوں جگہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم صالح ہو اگر تمہارا کریکٹر درست تمہارے اعمال درست تمہارا معاشرہ صلاح کا معاشرہ ہے فساد کا معاشرہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اور اگر یہ معاشرہ یہ اجتماعیت فساد اکٹھی ہے پساد اس کی جڑ ہے اور اس کی بیس جو ہے وہ فساد ہے تو پھر کسی قسم کی ترقی بھی اس کو تباہی سے نہیں بتا سکتی اس کے لیے سابقہ قوموں کا حوالہ بھی اللہ تعالی نے دیا آخر میں جا کے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی ترقی کو ہی اپنا متم نظر اور اپنا ٹارگٹ اور اپنا ہدف بنا لیتے ہیں. ان کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کو سوارنے میں لگ جاتی گھر کا سربراہ ہے تو گھر والوں کا فیوچر بچوں کو اچھی تعلیم اچھی نوکری اعلی تعلیم اعلی نوکری ملک کا سربراہ قوم کو سڑکیں دینی ہے بڑے بڑے ٹاور بنا کے دینے نئے نئے ٹی وی اسٹیشن کھولنے چینل اور اس سے یہ سمجھنا کہ ہم ہماری عزت ہو جائے گی اور ہم دنیا میں بڑے قوموں کی برادری میں بڑے عزت کے ساتھ جئیں گے یہ غلط نظریہ یہ سڑکیں بھی یہیں رہ جائیں یہ عمارتیں کارخانے سارا کچھ یہیں رہ جائے رب کے سامنے جب تم جاؤ گے تو کیا لے کر جاؤ فہاد تمام علوم کی ساری صحیح ساری, ساری کوشش تو پیچھے ہی رہ گئی آگے تو بھیجا کچھ نہیں فلاں قیامت کے دن ان کا وزن کس چیز کا کرنا سڑکوں کا وزن تو نہیں ہوگا کارخانوں کا وزن تو نہیں ہوگا کوئی آگے سلاح اور فلاح تب تبھی ہوگا اگر گھر کا سربراہ سالے نہ ہو تو گھر برباد ہو جائے اس لیے کہ مادی ترقی ہو مادی ترقی ہو اگر وہ کسی سالے ہاتھ میں نہ ہو تو اس سے سوائے بربادی کے اور کچھ حاصل نہیں گھر کا سربراہ اگر پیسے والا ہے لیکن اس کے اپنے اندر کوئی ایمان نام کی چیز ہے نا گھر والوں کو وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے تو وہ پیسہ بربادی کا پیس کہ اولاد وہ پیسہ لے کر کہاں جائے گی مسجد تو نہیں آئے گی ہوٹلوں میں جائے گی پھر وہ رات کو پہرا دیتا رہے گا تین تین بجے تک میرا لاڈلا کب واپس آتا دولت خیر کی دولت ہوئی اسی طرح اگر ملک کا سربراہ سالے نہیں تو وہ ملک اگر ترقی کر دے اور اس کے خزانے بھرے بھی جائیں اور وہ لینے کی بجائے قرضے دینا بھی شروع کر دے تو وہ بھی وہ ملک کے اندر کس چیز کو اسٹیبلش کرے گا؟ سین میں شراب خانے کی کلبس اس لیے کہ اس کے اپنے اندر سلا نہیں تو وہ مادی ترقی بھی بربادی کی طرف لے کر جائے جی. جیسے وہ دو باغوں والے بھائی تھے وہ جس کے پاس سب کچھ تھا ایمان نہیں تھا عقیدہ درست نہیں تو بھائی سے دو چار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دنیاوی ترقی سے روکتا نہیں سارے کام کرو لیکن یہ کام جس کے ہاتھ میں ہوں وہ سالے ہونا چاہیے وہ کا نبو ہو ہاتھ جب صالح ہاتھوں میں تھی یہ دولت ڈیر دولت تین بر اعظم ہمارے قبضے میں تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور لیکن صلاح تھی جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا تھا خدا نہیں سمجھتا اسے کوئی امیونٹی حاصل نہیں تھی مسجد کے ممبر پر بھی کوئی کھڑے ہو کر اس کا گریوان پکڑ سکتا وہ خود بھی درست تھا لوگوں کو بھی درست رکھتا اس کا کہنا تھا دجلہ کے کنارے کتا بھی مار جائے تو عمر سے پوچھا جائے ہم نے چلا کے دکھایا کہ ایسا نہیں صرف کتاب میں ہے تین بر اعظم چلا کے دکھائے کہتے ہیں جی قرآن کی کوئی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے بغیر کوڈیفیکیشن کے نافذ رہا ہے ہیں یہ جھوٹ بکتے یہ ڈس انفارمیشن ہے عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جی مولوی ایسے ہی کہتا ہے دین نافذ کر دو اس کے پاس کوڈیفکیشن نہیں ہے کوڈیفکیشن نہیں اٹھارہ سو باسٹھ تک نافذ رہا ہے ہماری عدالتیں فیصلے نہیں دیتی رہی پرانے سنت کے مطابق اٹھارہ سو یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نافذ ہوا ہے اٹھارہ سو باسٹھ میں جا کر انگریزوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا ملکہ برطانیہ نے اور اس کو منسوخ کیا ہماری عدالتیں منسوخ ہو گئیں جو کل جج تھے وہ آج چپڑاسی بھی رکھنے کے لیے کوئی ان کو تیار نہیں تھا اٹھارہ سو باسٹھ میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے ری ایکشن کہا کہ یہ نظام جب تک سامنے رہے گا تب تک تو انہیں یاد آتا رہے گا لہذا مٹا دو اس کو تاکہ کافی کیا تھا سیر مالٹا شیخ الہ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ جب اسیر تھے تو اسی زمانے میں ایک انگریز افسر بھی وہاں آیا اسے بھی انہوں نے سزا دی تھی آف شور کی اس نے جبرالٹر میں کسی انگریز خاتون کو ریپ کیا اس کی سزا میں اسے سزا موت تو نہیں انہوں نے دی لیکن مالٹا میں انہوں نے اسیر کر دی وہاں ملاقات ہوئی شیف الہ ہند سے تو انہوں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ خلافت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ خلیفہ بکری بنا ہوا ہے تمہارے ہاتھوں کی کٹپتلی ہے ایک ڈمی بیٹھی ہوئی ہے کوئی طاقت نہیں اس کے اندر کوئی زور نہیں اس کے اندر ہر لحاظ سے نہ اس کا ذاتی کریکٹر اس قسم کا ہے اور نہ اس کے اختیارات تم لوگوں نے چھوڑے ہیں اس کے باوجود تم اس خلافت کے ادارے کو ختم کرنے کے درپئے کیوں؟, کیوں ڈرتے ہو چاہتے ہو کے خلافت ہی نہ رہے مولوی یا تو تم بہت بھولے ہو یا بہت چالاک ہو تمہیں نہیں معلوم ہم کیوں مٹانا چاہتے ہیں اس لیے کہ جب کوئی مسلمان کہتا نا امیر المومنین نے کہا ہے تو یہ امیر المومنین تمہیں جوڑ دیتا ہے عمر ابن الخطاب کے ساتھ جا یہ ٹرم جو امیر المومنین ہے یہ تمہیں پیچھے جا کے جوڑ دیتی اور اسی سے ہمیں ختم ہے ہم چاہتے ہیں تمہارا پریزیڈینٹ ہو تمہارا ہو تمہارا چیف ایکزیکٹو ہو تمہارا فلاں لیکن امیر المومنین نہ ہو اس لیے کہ ایک ٹرم آپ کو منتقل کر دے دیا ہمیں تمہارے ماضی سے ڈر لگتا ہے یہ ادارہ باقی رہا تو آج یہ امیر المومنین ہے کل کوئی اور بھی آ سکتا ہے لہذا ہم یہ چاہتے ہیں یہ ادارہ ہی ختم ہو جائے اور یہ ٹرم ہی ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے اندر جو ایک تقدس کا ہولا ہے اور تقدس کا جو امیج ہے اس نام کے ساتھ وہ ختم تو اس میں سورہ کام میں جو سبق دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ تمہارا مقصود صرف دنیا نہیں دنیا کی ترقی نہیں ہے ایمان کی ترقی تم اگر مومن ہو اللہ نے تمہیں دولت دیا تمہارا ایک گھر ہے تو اس گھر میں اللہ رسول کے احکامات جاری ہونے چاہیے دولت کو اس طریقے سے خرچ ہونا چاہیے اس طریقے سے اللہ نے مقرر کیا اگر تم ملک کے سربراہ تو نیکی کو پروموٹ کرو اور بدی کو روکو کی جڑے کاٹو بدی جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ. اللہ تعالیٰ کو ہاؤس ارے کر دیا یعنی گھر سے باہر اس کی کوئی بات نہ کی جائے نہ سنی جائے ہاؤس اریسٹ ہی ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر کر لو جو کرنا ہے چار رکت پڑھنی ہے دو رکعت پڑھنی ہے ہاؤس اریسٹ نہیں ہے تو کیا اپنے گھر تک تعلق رکھو یہ بیت اللہ ہے اس میں جو کرنا کرو وضو کے قوانین اپنے بناؤ جو تم چاہتے ہو اس طریقے سے وضو کو قائم رکھو لیکن باہر بات مت کرو کہ معیشت اس طرح سے ہونی چاہیے اور فلاں چیز اس طرح سے ہونی چاہیے اور اللہ یوں کہتا تو فرمایا گھاٹے کے اعمال ان لوگوں کے ہیں جن کے امال دنیا ہی میں رہ گئے مومن کے امال آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال موسا کی ماں کی تھی اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس پر تنخواہ بھی لے رہی تھی مومن ایک عمل کا دنیا میں بھی فائدہ اٹھا لیتا ساتھ اجر بھی لے لیتا ہے یعنی کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ کر کے کھاتا ہے تو کھانا تو کافر بھی کھاتا ہے مومن بھی کھاتا ہے پیٹ بھی بھر لیا اجر بھی لے لیا سوتا ہے نماز پڑھ کے سویا ہے جماعت کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ سویا ہے بدن نے راحت بھی حاصل کر لی ریچارج بھی ہو گیا اور ساتھ فرمایا کہ اگر عشاء کی نماز جماعت کے, پڑھ کے ساتھ پڑھ کے سویا ہے تو اللہ کے یہاں یعنی یوں ہے جیسے اس نے نصف رات قیام کیا ہے اور اگر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا ساری رات عام میں گزاری ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کر ولا تن سا نصوبہ کا دنیا دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو لیکن کرو اس طریقے سے کہ اس کا ثواب حاصل ہو تمہیں اور رب کی رضا حاصل ہو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ مل جائے آخرت کے لیے وہ محفوظ بھی ہو جائے قوم آد اور سمود آپ نے شاید موقع نہیں ملا آپ کو دیکھنے کا جن حضرات کو وہ تبو کی طرف جانے کا اتفاق ہوا وہ پہلے تو ویزا صرف دو شہروں کا ہمیں ملتا اب تو سنا ہے سنا ہے ابھی مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا کہ وہ کیا معاملہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ سعودیہ میں کہیں بھی جا سکتے اس صورت میں جو حضرات چاہیں وہ تبو کی طرف نکلیں شام کی بارڈر کی طرف وہاں وہ گھر موجود قوم آدھ اور سمود ان کے دروازوں پر جو کام ہوا وہ اندر ہی اندر پہاڑ کے اندر پورا شہر بسا بستیاں بسی ایک دوسرے سے ان کا رابطہ بھی دروازے بنے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت ان پر کام ہوا ہوا ہے یوں پتا چلتا ہے کہ ابھی ابھی ابھی ابھی کوئی فنشنگ ٹیچیز دے کر باہر نکلا اللہ نے فرمایا و تکا خزون اللہ عل عل اللہ کم تخلود تم یوں کاریگریاں دکھاتے ہو مسانا مسنا کس کو کہتے ہیں فیکٹری کو مسانہ اس کی جمع ہے اور سنایا کہتے ہیں انڈسٹری ریلیا کو تک خیزون لعلکم لہ تخل تم کاریگریاں دکھاتے ہو فیکٹرییاں لگاتے لعلکم تخلدون کے شاید تمہیں اس ذریعے سے خلود مل جائے گا ایسا نہیں ہوتا دنیاوی ترقی کسی قوم کے عروج کی گارنٹی نہیں اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار جو ہیں ان کی ترقی بہت ضروری ہے اور جتنی وہ ترقی ضروری ہے اتنا اس طرف ایمان بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی غریب آدمی کا ایمان اگر تھوڑا سا بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا لیکن امیر آدمی جس کے پاس دولت ڈھیر ہے اس کے پاس ایمان کا بھی تربو انجن ہونا چاہیے تبھی تو وہ ہاتھ روکے گا نا غریب کا تو رکا ہوا نا خرچنے کے پیسے ہی کوئی نہیں وہ کیا شراب پیئے گا جا کے بچے کی داروں ٹپنی ہوتی وہ جا کے سینما مسئلہ تو اس کا ہے اس کے پاس ڈھیر ساری دولت ہے انجن نیا ہو تو بریک بھی ٹائٹ ہونی چاہیے پرانی گاڑی کی نہ بھی ہو تو غیر کے ساتھ بھی روک لیتا ہے مادی ترقی زیادہ ہو تو اخلاقی اقدار بھی اتنی ہی کمی ہونی چاہیے یورپ کے پاس مادی ترقی ہے اخلاقی اقدار نہیں برباد ہو گئے ان کے جو اس وقت لکھنے والے سکالرز جو ان کے لکھتے ہیں جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم برباد ہو گئے ہماری اولاد کا کوئی مستقبل نہیں ہے اولاد کو پالنے کا جوخم نہ مرد اپنے سر لینے کو تیار ہے نہ عورت اپنے سار لینے کو تیار ہے دونوں نوکری کرتے ہیں یورپ کے اخراجات جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی نوکری کر کے پورے نہیں کر سکتا پورا گھر کام کرتا ہے تو جا کے ہوتی ہے بات عورت کو باہر نکالنا یورپ کی مجبوری تھی اس لیے کہ انہوں نے خود سے وہ حالات پیدا کیے ہیں اپنا وہ سٹیٹس اسٹیبلش کیا ہے کہ جس کو برقرار رکھنے کے لیے سب کو کام کرنا پڑتا اس کو تو مجبوری تھی اپنی عورت کو باہر نکالے روٹی کھانے کے لیے لیکن ہماری گھر بیٹھے کھا رہی ہے وہ کہتے تم بھی نکالو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نکلے تمہاری نکلے اچھا دونوں کام کرتے اور بچے بھی پیدا کرے ساتھ کام بھی کرے دو ڈیوٹیاں کیوں کرے لہذا ان میں کوئی بھی اولاد کا جوکھم لینے کو تیار نہیں ہے اور جو ان کے یہاں اولاد ہے وہ سیونٹی فائیو وہ ہے جس کے خانے میں باپ والے خانے میں نام کوئی نہیں وہاں قانون ہے کہ ماں کے نام پر رجسٹریشن ہوتی ہے اس لیے کہ ماں تو معلوم ہوتی ہے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم غریب ہیں لیکن الحمدللہ باپ کے خانے میں نام ہے ہمیں معلوم ہے ہمارا باپ کون ہے دادا کون پتہ نہیں نسلیں گزر بوڑھے ہو گئے ہیں. بات کا پتا کوئی نہیں ان کی تناسب جو ان کی پیدائش کا ایسا رہے پیدائش گرتی چلی جا رہی اور مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں, بڑھتے چلے جا رہے امریکہ کے اندر یہ اب پروٹیسٹنٹ کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آ گئے جو پیچھے رہ گئے برطانیہ میں یہی معاملہ ہے یعنی یہ جہاں بھی ہیں اولاد کے معاملے میں اللہ کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے اللہ کی دین ہے تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو اقلیت میں بدلنے کا خطرہ ہے اور اگلی صدی میں ہر ملک کے اندر گورے اقلیت میں ہوں مسلمان چاہے ترکی کا ہو چاہے پاکستان کا ہو چاہے بنگلہ دیش کا ہو چاہے البانیہ کا ہو چاہے بچوں کے معاملے میں ایک ہی نظریہ اور وہ پڑھتے چلے جا یعنی جس ملک میں جرمنی میں ترکوں گی اگر ترک مسلمانوں کی ایک ہے تو وہاں ان کی اولاد بھی بڑھ رہی مسلمان بڑھ رہے ہیں برطانیہ میں اگر ہماری ایک سریت ہوگی تو وہاں اس طرح سے بڑھ رہا کریں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ صلاح اور فلاح وہ بھی مقصود اگر وہ نہیں ہے ایمان نہیں ہے آپ کی جدید ترین جو ایجادات ہیں وہ آپ کے معاشرے کو خیر کی طرف لے کر نہیں جاتی تو یہی دجالیت یہی دجل ہے دجل، فریب شراب ہے یہ ترقی کا اور اس وقت پاگلوں کی سب سے زیادہ شرح یورپ میں خودکشی کی سب سے زیادہ شرح جاپان میں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جنت ہے وہ لوگ ایمان بدل بدل کے جاتے ہیں وہاں پر کوئی قادیانی بن کے جا رہا ہے کوئی کیا بن کے جا رہا ہے کوئی کیا بن خودکشی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ وہاں کیوں کوئی ٹارگٹ نہیں کوئی ہدف نہیں اور بے حدف زندگی کم از کم انسان نہیں گزار سکتا ہم یہاں آئے ہیں کتنے کتنے مشاکل میں کام کرتے لیکن کوئی ہدف ہے نا ہمارا مکان بنائیں گے ایک مکان ہوگا کوئی چت ایک پلاٹ لینا ہے کوئی ایک گاڑی کا بندوبست کرنا ہے کوئی قرضہ اتارنا ہے کوئی ٹارگٹ لے کر ہم بیٹھوں دنیا بھی صحیح لیکن ہے تو ان کے وہ دنیاوی سارے ٹارگٹ پورے ہو گئے دینی ہے کوئی نہیں تو بند گلی میں پہنچ گئے نا وہ آگے کیا, کیا خود کش لیے وہ جیئیں گے کوئی ہدف نہیں ہے اور انسان بے ہدف نہیں دے سکتا لہذا اللہ تعالیٰ وہ ہدف دیتا ہے بندے کو جو مالمی جان نکلنے تک اس کے سامنے رہتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا ہوتا, ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے ساٹھ سال آپ کی ایک ایوریج عمر ہے کہ ساٹھ سال اگر آپ ساٹھ سال کی عمر تک ایک ادارے میں کام کریں گے تو اس کے بعد آپ کو پینشن ہو جائے گی یہاں نہ پاکستان یہاں بھی ہوتی ہے موترین پینشن ہو جائے گی آپ ساٹھ سال بندے نے ٹارگٹ کے تحت گزار لی تو پینشن ہو جائے گی پھر بیٹھ کے کھاؤں گا پھر فلاں کروں گا پھر ٹین کروں یہ ایک ہدف ساٹھ سال تک اس کے بعد دنیاوی طور پر لیکن یہ یہاں نہیں ہے کہ میں نے پچیس لاکھ نمازیں پڑھنی ہیں اس کے بعد پینشن لازا زیادہ آج کرو تاکہ ریٹ زیادہ لگے ایک کی لاکھ اور جلدی سے پورا آ جائے اس کے بعد پینشن لینی ہے نہیں اچھا لانگ لیو لے کے جانا ہے دو سال کی چار سال کی چلو دوسرے ملک میں جا کے تو کوئی دو چار سال لگائیں گے چار پیسے زیادہ بنا کے لے آئیں گے وہ بھی نہیں تم اس وقت تک مسلمان ہو جب تک عمل کر رہے ہو جس دن عمل چھوڑو گے اس دن تو بات ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا تم سو سال سے پڑھ رہا ت نے ہزار حج کیے ت نے فلاں کی ہے اس وقت تو تم کیا ہو یہ بجلی دس سال بھی جلتی رہے لیکن جس وقت آف ہو جائے گی تو کوئی نہیں رہے گی نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں جی دس سال جلتی رہے تو اب آف بھی کر دو تو یہ باقی رہے گی اس لیے کہ ایمان اب تو باقاعدہ فتو آ گیا تین چاپ دن پہلے کہ اخبار میں تھا سعودیہ میں ہمارے جو سالانہ میٹنگ ہوتی ہے محت مرال اسلامی کے سکالرز کی اس میں باقاعدہ یہ لیگل ڈسیزن ہے مولوی کا فتوا جو ہے دی تمام اسلامی ممالک کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایمان کے ساتھ صرف تصدیق قلب انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح جو قرآن میں ہر جگہ کا ہے ایک جگہ بھی صرف ایمان کا ذکر ہے یا ایمان کا ذکر کیا ساتھ کسی عمل سالے کا ذکر کر دیا نماز کا کر دیا زکوت کا کر دیا یا اللہ من یا عامل اسالحاب یہ ایک بریکٹ میں آپ بریکٹ کو توڑ نہیں سکتے لہذا فتو آ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ نماز فرض ہے مگر نماز پڑھتا نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اللہ کے قانون کے مطابق وہ مسلمان کنسیڈر نہیں ہو اس لیے کہ اسلام ایک کیپیبلٹی کا نام نہیں کہ جی ہم, نماز, ہم کلمہ پڑھ لی ہم نے تو اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اب پڑھے یا نہ پڑھیں لیکن ہیں ہم مسلمان مسلمان ہو گئے ہم لہذا اب زکات ہم دے سکتے ہم ہیں ہم ایلیجیبل ہیں زکات دینے کے نماز پڑھنے کے حج کرنے کے بھی ایلیجیبل ہو گئے کریں یا نہ کریں یہ کیپیبلٹی ہوتی ایک ڈاکٹر ہے اس نے ایم بی ایس کر لیا ہے وہ کیپیبل ہے وہ ایلیجیبل ہے کہ وہ ڈاکٹر کہلوائے چاہے ساری زندگی پریکٹس نہ کرے وہ اپنی نیم پلیٹ پر بھی لکھ سکتا ہے ڈاکٹر فلاں فلاں کوئی انجینئر ہے اس کے پاس انجینئر کی ڈگری ہے وہ انجینئر کہلا سکتا ہے چاہے ساری زندگی ایک پل کے لیے بھی وہ کام نہ کرے جاب نہ کرے اس لیے کہ یہ ساری ڈگری جو ہیں یہ کیپبلٹی یہ کیپیسٹی کہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے ایک وکیل ہے ساری زندگی ایک دن کے لیے بھی پریکٹس نہ کرے لیکن اگر اس نے ایل ایل بی کر لیا تو اپنے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ لکھ سکتا ہے لیکن اسلام کیپیبلٹی کا نام نہیں اسلام نام ہے ایکٹیوٹی کا وہ من آ یہی تو ہوں اسلام اسلام کو ایکٹیویٹیز پریکٹس کرتے ہوئے زندہ رہے ایمان نام ہے قانونی تقاضے کا آپ ایمان لاتے ہیں قانونی تقاضا پورا ہو گیا اس کے بعد اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں روزہ رکھتے ہیں. اب اس کا آپ کو اجر ملے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور بڑے فخر سے کہے کہ میں مسلمان ہوں بٹ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ اسلام ان دنوں میں ذرا آف دی جاب ہوں میرے بیٹے جاتے ہیں لیکن میں آج کل پریکٹس نہیں کر رہا ایڈز <تصفح> وغیرہ ہوا تو کر لوں گا پی. جب مرنے کا خطرہ ہوا میں پریکٹس نہیں کر رہا میں اختیار کس نے دیا کہ چاہے تُو, تو پریکٹس نہ کرے تو چاہے تو پریکٹس کرے یہ اختیار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملا کہ چاہے تو نماز پڑھیں چاہے تو نماز نہ پڑھیں تجھے کہاں سے مل گیا خلا کلا جی نے کافا رو بیات رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا جب بندہ کہتا میں نہیں پڑھتا تو یہ انکار ہے جب بندہ کام پر نہ جائے اور اس کے پاس کوئی چھٹی کا بھی نہ ہو کوئی جواز نہ ہو کوئی لیٹر نہ ہو نہ اسے ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہو اور فون کر کے کہتے کہ میرا آج موڈ نہیں تھا میں نہیں آیا اور پھر مہینہ پورا نہ جائے اور پھر سال پورا نہ جائے رہ جائے گا چپڑاسی نہیں رہ سکتا لیبرر نہیں رہ سکتا مسلمان تو رہ تکتا اگر اپنی مرضی سے تو کام پہ نہ جائے تو تجھے کمپنی سے نکال دیا جائے ادارے سے نکال دیا جائے اسکول سے نکال دیا جائے کالج سے نکال دیا ہاں مسلمانی میں تمہیں شامل رکھا جائے اس لیے کہ اللہ کو بڑی مجبوری ہے بندے پورے کرنے ٹوٹل اس نے ووٹیں لینی ہے تم کیا مجبوری ہے اس کو وہ اتنا غیور ہے ابراہیم کے باپ کو نہیں دیا اس لیے کہ اسے چاہیے نہیں تھا نبی کے پایابلاب کو نہیں دیا اس لیے کہ اسے چاہیے نہیں تھا تمہیں نہیں چاہیے تو وہ تمہیں دے گا؟ نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کا قانون نہیں دین کے معاملے میں وہ بڑا ہوجور ہے دولت کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں نہیں چاہیے اور وہ دے دیتا دے اولاد کے معاملے میں ہو سکتا ہے تمہیں نہیں چاہیے اور دے دے, دے دیتا ہے جن کے یہاں ناجائز پیدا ہو جاتے ہیں یورپ کے اندر نہیں چاہیے ہوتے تو دے دیتا ہے دین نہیں دیتا نبی رو رہے ہیں ابو طالب کو نہیں دیا فرمایا نبی تیرا رونا اپنی جگہ ہے مگر ان کو نہیں چاہیے میں نہیں دیتا یہ دین کوئی مفت کی چیز نہیں ہے اللہ مجبور نہیں ہے جیسے وہ آخر میں جا کے سبزی سڑ جاتی ہے گل جاتی ہے تو بندہ کہتا ہو کسی طرح چلو کوئی ایسے ہی اٹھا کے لے جائے مجھے نہ پھینکنی پڑے ڈرم میں تم سمجھتے دین اس طرح اللہ نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے کہ نمبر پلیٹ اپنی لگاتا پھر آرے کے ماتھے پر دین نام ہے عمل عمل کرو گے تو مسلمان ہو نئی دنیا والے جنازہ بھی پڑھا دیں گے کفن کے اوپر لکھ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول کفن کے اوپر لکھ دیں گے لیکن وہاں وہ دیکھا جائے گا جو اندر دل کے اندر لکھا ہوا ہے کفن والا کلمہ کوئی نہیں دیکھتا وہ فرشتے اندر دیکھتے ہیں اوپر آتل کرسی والی چادر ڈالی ہوئی ہے اندر کیا ہے اولا کلین کا فروبے آیا تیرا انہوں نے رب کی آیات کا انکار کر دیا جو نماز نہیں پڑھتا اس نے قرآن کی سات سو آیتوں کا انکار کر دیا سات سو جگہ اللہ نے حکم دیا نا نماز پڑھنے سات سو حکم توڑا اس میں اب تو بابا جی جو اتنی دفعہ ریڈ اشارہ توڑے گا اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا قانون بن فلاں فلاں فلاں مخالفے ہو گئے تو کینسل ہو جائے گا بس اللہ کو مجبوری ہے تیرا لائسنس آخر تک برقرار رکھے گا وہ نہیں العہد دو بئین نہ وہ نہ ہو من تارا کہا فقد کفر ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے جس نے اس کو چھوڑا فقد کفر وہ کافر ہو والے اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا جب بندے کو امید کہ مجھے رب سے ملنا ہے تو وہ اپنے اعمال اس طرح کے بناتا ہے کہ اس کا سامنا کر سکے پتہ نا کسی کے منہ لگنا ہے تو آدمی اتنی نہیں بگاڑتا کہ پھر اس کے مون لگ جب تمہیں رب سے ملاقات کا یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہاں سے جائے کسی بڑے سے ملاقات کے لیے صبح سے لائن میں لگا ہوا عید ملنی ہے بھائی عید ملنی ہے سواب لینا ہے نا تو باہر سڑک پہ نہیں مسلمان جا رہے فٹ پاتھ پکڑ کے جبکہ مارنا اس کو سواب لینا تو اس کا اور اس کا سواب جس کے یہاں صبح سے جا کے لائن میں لگا ہوا ہے وہاں ثواب نہیں چاہیے وہاں کسی کی گڈ بکس میں آنا ہے تم یہ تیری افیشل مجبوری سفیر تو لازم جا کے ملنا اس کا حصہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بندہ صبح سے لائن میں لگا اور آخر میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا پھیٹے مجھا نامراد لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ تیرا اور تیرے رب کا سامنا نہ ہو. وا کالو آئزہ زلل نا فل ارض لفیق خلقن جدید یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے مٹی سے مٹی ہو جائیں گے جب مٹی بن جائے گی تو کوئی ڈھونڈے گا یہ ہاتھ کی مٹی ہے یہ گردے کی مٹی ہے یہ پاؤں کی مٹی ہے کوئی پتہ چل اعزا زلل نا فل جب ہم زمین میں بکھر جائیں گے بٹک جائیں گے گم ہو جائیں گے رل جائیں گے انا لفیق خلقن جدید تو کیا ہمیں نئے سرے سے بنایا جائے گا انہیں بھی تعجب اس پر ہو رہا تھا کہ اللہ بدن بنائے گا روح کا انہیں تعجب کوئی نہیں فرمایا والم بے رب کا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ رب کی ملاقات کے منکر ہے اگر اس چیز پر یقین ہو کہ رب سے ملاقات ہونی ہے رب نے طے کر لیا ہے تو ارینجمنٹ پہ انہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان اللہ کل شین قدیر پھر وہ تمہیں بلوا لے گا کنوینس کا خرچہ اس کا اپنا ہے تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے فائزہ ہوں کیا می تم اس کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو گے ان نظروں سے ما خلقكم ولا اللہ واحدا تم اللہ کو بنانا تم سب کو اٹھا کھڑا کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسا ایک انسان کو بنانا ہوتا کہ اصل میں انہیں جو آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بنائے گا ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم اس میں بیزی ہو جاتے ہیں اور اس سے فارغ ہو کے دوسری بناتے ہیں مثلا ایک آدمی جو ہے وہ جوتا پالش کرتا ہے تو دو جوتے بیاک وقت پالش کر کرتے ایک کو پالش کر کے رکھے گا موٹی موٹی مار کے اس کو ذرا دھوپ لگے گرم ہو اتنی دیر میںوٹی موٹی مارے گا اس کے بعد پہلے کو اٹھا کے برش کرے گا دوسرے کو رکھ دے گا تاکہ وہ گرم ہو ایک آدمی کرسی بنا رہا ہے پہلے ایک کرسی کو بنا گا پھر اسے رکھے گا دوسری کو پالش کرنا شروع کر دے گا بیا کو ایک چیز بناتے فرمایا میں بایا مجھے کوئی چیز اس طرح بیزی نہیں کرتی کہ میں ایک انسان بنا رہا ہوں اور دوسرے کے بنانے میں مجھے کوئی حرج ہو رہی اور نہیں میں اس طرح بزی نہیں ہوتی میری سماعت اس طرح بیزی نہیں ہوتی کہ میں ایک آدمی کی دعا سنو اور دوسرے کے کو چپ کرو مجھے سننے دو اور یہ ختم کرے تو میں دوسرے کی دعا سنوں میں تم سب کی دعائیں بیاک وقت اسی طرح سنتا ہوں جس طرح ایک آدمی کی دعا میں تم کو ہم جب کسی چیز کو دیکھتے تو ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں ہم تک اور پھر دوسری کی طرف دیکھتے ہیں فرمایا میں تم سب کو اس طرح نظر پکا کر دیکھتا ہوں جس طرح ایک کو دیکھا جائے یہ میں سمجھو کہ مشرق کی طرف دیکھ رہا ہوں مغرب والے جو پیچھے مرضیہ کرتے پھر یہی ہوتا ہے نا جب بچے ٹیچر بلیک بورڈ پہ لکھ رہا تھا تو بچے پیچھے جو ہے وہ اس کی کارٹون بنا رہے ہوتے ہیں وہ بلیک بورڈ کی طرف جب بچوں کی طرف دیکھتا سارے بچے شریف ہوتے تم یہ سمجھتے ہو نہیں نہ تم سب کی سننا نہ تم سب کی کو دیکھنا نہ تم سب کو بنانا میرے لیے ایسا ہے ماخلکم ولا باس حکم اللہ کا نفس واحد میں نے کن کہنا ہے بس سارے میرے سامنے کھڑے ہو تو انہیں اصل جو بیماری ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے یہ جتنے بھی اعمال کی خرابیاں ہیں یہ سمٹمس ہیں نشانیاں کسی بیماری کی خود بیماری نہیں ہے نماز کا چھوڑنا خود بیماری نہیں ہے بیماری کی نشانی جب بندے کی بھوک مر دے کھانا چھوڑ دے یہ کوئی بیماری نہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا سمٹمیٹک نیند اڑ جانا کوئی بیماری نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ بیماری وہ وجہ ہے نماز چھوڑ دینا روزہ چھوڑ دینا یہ سمٹمس نشانیاں کسی بھی بیماری کو نشانی کیا ہے اکبر ال آبادی نے کہا کہ سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم روزہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے ایمان گیا تو روزہ گم گم تو روزے کا گم ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ ایمان کوئی نہیں ہے پیچھے یہ پنکھا چلتے چلتے بند ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے بجلی چلی گئی اور یہ جو بربادی کے آسار اور تباہ کاری تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے اندر مختلف قسم کے تعصبات اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تم نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن وہ رسی تھا جس نے تمہیں ایک قوم بنایا ہوا تھا قرآن رخصت قوم گم آج کل تم نے 1947 میں کہا تھا ہم ایک قوم ہیں ہمیں ایک ملک چاہیے پہلے ایک قوم کو ایک ملک چاہیے تھا آج ایک ملک ایک قوم کو تلاش کر رہا ہے وہ قوم ہی کوئی نہیں پاکستانی کوئی بھی نہیں کوئی ہندی ہے کوئی بلوچ ہے کوئی مہاجر ہے کوئی پنجابی ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے کچھ ہراقی ہے نہیں نہیں بیماری نہیں نہیں گھر نکل رہے ہیں وہ قوم کا جس کے نام پر یہ بنا تھا کس نظریے کی بنیاد پر بنا تو یہ نشانیاں ہیں اس بیماری کو دور کرو آج قرآن کو نافذ کر دو تم یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی تم سمجھتے ہو ہم نے لاہور سے اسلام آباد تک بنایا ہائی وے اس لیے ان کو بڑا گلہ لازا اب ہم وہاں سے پچھوڑ تک بنا دیں گے تو پٹھان خوش ہو جائیں گے اور وہاں سے کراچی تک بنا دیں گے تو صدی خوش ہو جائیں گے تم بنگالیوں کو خوش کر لیا تھا تم نے اس طرح سے بنا بنا کے کارخانے نہیں اصل بیماری یہ ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑ دی آپ دیکھیے قانون کے ساتھ جو دو چیزیں اس کا لازما ہے ایک اس کا تقدس دوسری اس کی عظمت عظمت یہ کہ اس میں کسی قسم کے ظلم کا کسی کو شک بھی نہ ہو اور تقدس یہ کہ یہ کسی مقدس ہستی کا بنایا ہوا ہے ہم نے جب قانون کے دو حصے کر دیے عبادات سے متعلق قوانین وہ مولوی کے ہاتھ میں دے دیے ہم اور معاملات سے متعلق قوانین معاشی قوانین معاشرتی قوانین کرمینل کوڈ آف کنڈکٹ یہ سارے ہم نے الگ کر دیے دنیا بھی. ان کے ساتھ تقدس ختم ہو گیا مولوی والے قانون کے ساتھ اب بھی ہے سندھی ہو یا پٹھان ہو یا پنجابی ہو یا بلوچ ہو اسی طریقے سے وضو کرتا کیا نہیں کرتا کبھی کسی نے احتجاج کیا ہے روزے کے ٹائمنگ وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کبھی کسی نے احتجاج کیا ہے کہ پنجابیوں کا روزہ لمبا ہے ہمارا روزہ چھوٹا کیوں ہے جی? ہمارا لمبا ہے پنجابیوں کا چھوٹا کیوں ہوں جی? اس لیے کہ وہاں تقدس برقرار ہے یہ ہمارے رب کا بنایا ہوا قانون ہے یہ پنجابیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے لہذا پٹھان آ کے پنجابی مولوی سے بھی مسئلہ پوچھ دیتا پنجابی آدمی جا کے پٹھان مولوی سے بھی مولانا بجلی گھر سے بھی مسئلہ پوچھ دیتا کبھی یہ ہوا کہ تعصب ہے نہیں ہاں جو تمہارے معاملات ہیں جن کے ساتھ تقدس ختم کر دیا تم نے وہ چور چاقو بیٹھ کے بناتے قوانین سب کو پتہ چوروں نے بنایا چوروں کے لیے بنایا ہمارے لیے نہیں لہذا کبھی کسی آدمی نے وہ قانون توڑ کے کسی کو احساس جرم ہوا ہے غلط کیا میں نے بغیر لائسنس کے اسلح رکھا ہوا جہاز نہیں کیوں نہیں آیا اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے ہی نہیں ہے. یہ ان بدماشوں کا جن کے گھروں میں اپنے بھرے ہوئے ہینڈ گریڈ اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے ہمارے پستول سے کوئی گناہ نہیں ہوگا تو ٹریپل ٹو تو اور پتہ نہیں کیا, کیا رکھا ہوا انت. جب تک اس قانون کو بھی وہ تقدس نہیں دو گے جو وضو کو حاصل ہے تب تک یہ قانون چلے گا نہیں تمہارا معاشرہ صدرے گا نہیں اس کو وہ تقدس دے دو خود بندہ جا کے حاضر ہوگا مجھ سے یہ قانون ٹوٹ گیا کپڑا غلط قیمت پر بک گیا عراق سے گئے امام ابو مدی نے جا کے اس بندے کو پکڑا سی. میرے نوکر نے تمہیں مہنگا کپڑا بھیج دیا میں اسے اتنا بتا کے گیا تو اس نے اتنا دے دیا تم یہ اپنے پیسے واپس لے لو جو بچتے ہیں باقی اگر تم جاؤ تو یہ کپڑا سلح سلا سلا مجھے واپس کر کے اپنے پورے پیسے لے سکتے یہ کیوں ہے اس قانون کو بھی تقدس آ سکے تو جب تک وہ تقدس اس کو نہیں دو گے یعنی قرآن کو نافذ نہیں کرو گے تب تک تم کرپشن پہ وہ جا کے تم چوک, ایس ایچ او اے پی کو نہیں تم ایس ایس پی کو بھی لا کے بنا دو ریٹ رشوت کا چڑھ جائے گا معاملہ سدرے گا کوئی نہیں خدا خوف ہی کوئی نہیں ہے وہی آدمی ہے اس کا وزو مسجد میں ٹوٹ جاتا ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلا وزو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا وہ سفید چیتا وہ باہر نکل جاتا ہے کیوں اسے پتا تھن دار کو پتا چلے نہ چلے مولوی کو پتا چلے نہ چلے میرے رب کو پتا چل گیا ہم نو انٹری سے داخل ہو جاتے ہیں اندر دیکھتے کو دیکھ تو نہیں رہا ہمیں جہاں ٹیک نہیں کرنا ہے وہ وہ ٹیک کر لیتے کبھی گلٹی کانشیس نے فیل کی یہی کہا کہ بچ گیا کسی نے نہیں دیکھا کیمرے کے سامنے لا کے اسپیڈ اے ٹی پہ کا ایک سو چالیس پہ لے گئے کبھی گلٹی کانشس ہوا ہے کہ یہ تو پوری سڑک پر انہوں نے اسی رکھا ہوا ہے صرف کیمرے کے سامنے ایسی نہیں رکھا ہوا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ اس قانون کے ساتھ تقدس نہیں اسے آج رب کا قانون بنا دو تم خود اللہ کے قانون کے دائرے میں آ جاؤ یا امن وسی اللہ واہ رسولہ واہ اول امر تم اللہ رسول کے اطاط میں آ جاؤ قوم تمہاری اتات اس طرح کرے گی جس طرح اللہ رسول کی کرتی ہے. پھر تمہاری بات مانیں گے اگر تم رب کی مانو گے تو اور کفر کیا ہوتا ہے کفر یہی تو ہوتا نہ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیسے دینے اور آدمی کہہ کے کہ جی مجھے یاد نہیں ہے جی پتہ نہیں دینے نہیں دینے جب میں نے نہیں دینے جی پتہ ہی نہیں جی. یہ شک بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے واقعی یاد نہیں رہا اس کو یا ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے میں نہیں دیتا مگر ایک بندہ کہا دینے ہیں پتا ہے میں نے فلاں دن لیے مگر نہیں دیتا ہوئے دینے ہیں لیے میں نے مگر نہیں دیتا یعنی ہمت تو لے کے دکھاؤ یہ دھمکی ہے بغاوت ہے وہ عذر ہے یہ بدماشی ہے یہ کہنا کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں یہ کفر ہے مگر یہ کہنا کہ نماز ہے تو صحیح حکم تو ہے مگر میرے کپڑے پہ تو پھر یہ پکا مومن ہو گیا ہے یہ باغی ہے جو کہتا مجھے پتا ہے مگر میں نہیں پڑھتا میں پڑھا لے بولا کلین کا فروب آیا تیربے والی بے تمالحم فلانخی ملاحم یوم القیامت وزن ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھیں گے یعنی ان کی کوئی چیز تو نہیں جائے گی تلتی تو اس کی ہے جس کا اکاؤنٹ ہو اکاؤنٹ اس لیے فرمایا اول ما یوس الحل ابدو یوم القیامت قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں صلاحت یہ ٹھیک نکلی صلاحت الحم الک سارے کے سارے عمل درست نکلیں گے وائن فسادت یہی خراب نکلی فاسادت الحمال سارے عمل برباد ہو جائے تو پھر کیا جو تولنا کیا پیچھے باقی بچا کیا من تارا کہا ہے فاقد جزا جہنم بیمار کا فارو وزو آیا رسولی ہو یہ جزائن کی جہنم اس لیے ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے کفر کیا ہے اور ہماری آیات اور رسولوں کو ٹٹھا اڑایا ہے یہ بڑا بہت بڑا مذاق ہے کہ آپ کیا جا میں مانتا ہوں میں کرتا نہیں مانتا ہوں یعنی اگر آدمی ریڈ اشارہ پار کر جائے نا تو ان سے بھی یہ کہ ول ہے نا مائف تو, تو ترس کھا کے چھوڑے لیکن وہ کہے اللہ نے شف پھر بھی میں نے توڑا ہے کہ پھر میرے پیچھے آؤ اللہ مجھے پتا تھا نماز فرض ہے باقی پڑی نہیں ہے میں سستی کر گیا روٹی کھانے میں کبھی سستی نہیں کی مائشا نماز جب اذان ہوتی ہے تو اذان اور نماز کے درمیان روٹی لا کے پہلے رکھ کے نماز پڑھنے آتے فوراً کھانا شروع کر دیں وہاں سستی کوئی نہیں ہوئی گھر بنانے میں نہیں ہوئی. گاڑی لینے میں سستی نہیں ہوئی گاڑی خراب ہو جائے نیند نہیں آتی جب تک ٹھیک نہ کروا لو ہاں نماز کے معاملے میں سستی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کزال کل یومت آج ہم سے بھی ذرا تمہیں بخشنے میں سستی ہو گئی پیچھے ڈال دو. کزلے کا اتھ کا یا تو اسی طرح میرے حکم آتے تھے تو ان کو بلا دیتا تھا نا وہ کزالے کا آج ہم بھی اسی طرح تمہارے کریں گے پیچھے ڈال دو فرمایا جب کوئی بندہ جگہ بنے سب کے اندر اور وہ وہاں جا کے کھڑا نہ ہو پیچھے ہٹ جائے اسے آخرت میں ان دخلحا اگر وہ بندہ جنتی بھی ہوا تو اسے پیچھے ہٹایا جاتا رہے گا صبر کرو پیچھے کیوں تو نماز کی سب سے مؤخر پرواہ کوئی نہیں جگہ بنی ہوئی ہے ایک دوسرے کو دکے دے تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ ہاں کہیں ویکینسی نکلی ہے تو پھر رشوت دے کے بھی خود جا کے لیں کہ بات نکلے نہیں کسی کو پتا نہ چلے پہلے میرا ہو جائے میرے بیٹے کا ہو جائے سب میں جگہ بنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک صف کی لالچ ان میں باقی رہے گی جگہ بنی ہے جاؤ کیوں نہیں جاتے پاؤں ٹوٹے ہوں تم نے یہ سمجھا ہے کہ اگلی سب کی اور پچھلی سب کی نماز ایک جیسی ہے جس آدمی کو جگہ اگلی صف میں ملی اور وہ وہاں کھڑا نہیں ہوا پچھلی میں کھڑا ہو گیا اس کی اور اس کی نمازوں میں علما کہتے ہیں دس نمازوں کے ادر کا فرق ہے اسی لیے حدیث میں دو سینتیس اور ستائیس کا فکر آیا حضور نے تین بار پہلی صف کے لیے دعا کی اور صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول دوسری کے لیے چوتھی بار آپ نے دوسری پر بھی رحمتہ لالچ فرمایا لمناسو ما ندا ول اولا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے لاستہ من لستام اگر انہیں قرہ بھی کرنا پڑے تاس بھی کرنا پڑے تو کر کے کھڑے ہوں دوسرے کو یہ نہ کہیں بھائی صاحب تم کھڑے ہو یعنی پہلی صاحب ہے ایک آدمی کی جگہ دو بندے آ گئے کبھی کوئی دوسرے کو نہ کہ تم کھڑے ہو جب نکالے جیب سے ایک روپیہ آٹھ چلو تاس کرتے کون کھڑا مانگو کیا مانگتے تاس کر کے کھڑا ہو لائف لستا مالچ کوئی خرو فل جننا تو یہاں لیٹ ہوتا رہے گا اللہ وہاں بھی کہے گا آپ بڑے سست آپ کو سب کی کوئی لالچ نہیں تھی وہ ان داخلہ ہونے پر داخل ہوگا جنتی ہوگا داخل ہوگا لیکن ابھی پی... پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ تو جس طرح تو یہاں سستی کر گیا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا دیکھتے ہیں تیری فائل بار بار اللہ میرا حساب کتاب تم سا آج ہم سے بھی ذرا تمہیں بخشنے میں سستی ہو رہی ہے تمہارا کیس دیکھیں گے باپ ہم اس طرح بھول گئے تم جس طرح تم ہمارے احکامات کو بولے گا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, اور عمل ایمان نہیں لائے اس لیے صرف ایمان نظر نہیں آتا جس طرح بیماری نظر نہیں آتی بیماری اپنے سمٹم سے پہچانی جاتی وہ جی بخار سردی دے کے چڑھ رہا ہے جی وقفہ دے کے آ رہا ہے جی زبان کڑوی ہو گئی ہے جی تو ٹھاک ہوتا ہے کہ بھائی ملیریا ہو اسی طریقے سے ایمان نظر کوئی نہیں آتا ایمان کس طریقے سے نظر آتا کو لے معلوم اللہ راہ رسول ہوں ان سے کہو او تم عمل کروا کے دعویٰ کرتے ہو امن ہم آم ایمان لے آئے کہنے کی کیا ضرورت ہے تم عمل کرو اللہ بھی دیکھے گا رسول بھی دیکھے گا مومن بھی دیکھے گا لگ پتہ جائے گا سب کو تم مومن ہو کے نہیں ہو کہنے کی کیا ضرورت کو عمل کرو جا کے پتہ چلے گا ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے آمن و عامن اسالحاب کا نت الحم جنت الفردوس ان کا پہلا پڑاؤ ہوگا جہاں ان کی مہمانی کی جائے جہاں فیئر ویل پارٹی ان کو دی جائے خالدین وہ ہمیشہ, ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی بھی ان کے دل میں وہاں سے کہیں ٹرانسفر ہونے کی کوئی تمنا نہیں رہے دیکھیے دنیا کی نعمتوں سے آدمی اپتا جاتا آج جس چیز کو اپنا ہدف قرار دے کے جان داؤ پر لگا دیتا ہے کل وہی سال دو سال کے بعد وہ چیز اس کے لیے بالکل غیر اہم ہو جاتی ہے کسی نئی چیز کے پیچھے شادی کرنے کے لیے کہا جی کچھ بھی ہو جائے اسی سے شادی کرنی ہے ماں نہ مانے باپ نہ مانے میں گردن کٹا دوں گا میں زہر کھا لوں گا میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا بس یہی شادی جب شادی ہو جاتی ہے کہ بڑا کامیاب انسان ہوں میں میری شادی میری پسند والی جگہ پہ ہوگی دو تین سال کے بعد ڈنڈا پریٹ شروع ہو جاتی ہے وہ رومانچ ختم ہو گیا چارم ختم ہو گیا اس کے لئے. لائسنس گاڑی کا لائسنس بڑی جناب دوڑ دھوپ جب تازہ تازہ ملا تو اسے بار بار دیکھنا لوگوں کو دکھانا چھ مہینے نہیں گزرتے تو پھر آدمی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں کہیں کہاں چارم ختم ہو جائے چار دن جب ڈرائیور گاڑی لیتا ہے تو پھر گھر بانے بہانے سے گاڑی نکال کے بازار جاتا ہے بس میں یہ چیز کر کے یہ چیز کر کے بعد میں سال دو سال کے بعد پھر اس کی محنت بھی کرو بھائی صاحب یہ لے آؤ کہتا ہے یار اچھا پیدل چلا جاتا ہوں پارسام نہیں تو ہے چارم ختم ہو جائے دنیا کی زندگی کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کا چارم ختم نہ ہو جائے یہ ہمیں اچھی لگتی ہیں یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور اس میں جو ایک پل بھر کے لیے دس منٹ کے لیے گھنٹے کے لیے کہیں جاتے ہیں جی یہ نبے ہزار کے اکاموڈیشن ہے یہ ڈیڑھ لاکھ کے اکاموڈیشن ہے ان سے پوچھے ان کا چارج ختم ہو گیا وہ بار دھکے کھانے جاتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے دنیا اولاد ختم ہو جاتا چار پہلا بچہ ہوا بس میں دنیا میں آ جی میرا وارث پیدا ہو گیا جی اس کے بعد پھر بھول جاتا کب پیدا ہوا تھا میں کتنی دعائیں مانگتا تھا میں نے کیا اس کے لیے جوخم بہلے ہیں پھر وہ اس چکر میں پڑ جاتا ہے یہ بند ہو جائیں کسی چار ختم ہو گئے دنیا کی ہر نعمت کا چارم ختم ہو جاتا ہے جنت کی پروردگار نے یہ گارنٹی دی ہے کہ وہاں کبھی بھی تم بور نہیں ہوگے تمہارا چارم نہیں ٹوٹے گا تم کہیں گے بھی تو تم کہے گے نہیں دی, میں نے کہیں نہیں جانا چالیس سال بندہ جنت میں ایک ہی پھل کھاتا رہے رشتے اسے کہیں گے اللہ کے بندے اگلا بھی چکے گا اس سے اچھا اور ہو کیا کون سا سکتا. فرشتے سے کہیں گے یار وہ اگلا بھی کھا دیکھ تو صحیح اس میں کیا مزہ ہے کہ چارم جنت کا لا یا عنها نانہ وہ کبھی بھی وہاں سے دوسری جگہ نہیں جانا چاہیں گے حوالا کیا ہے وہی تحویلہ ڈائورشن ہوتا ہے نا سڑکوں دوسری طرح اس کو کہتے ہیں تحویلہ یہ وہ ہے لا یا عنها نانہ وہ کہیں دوسری جگہ منتقل ہی نہیں ہونا چاہیں گے ہم راضی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہؤ بہر امیداد اللہ کلمات کہ اگر سارے سمندر سیائی ہو جائیں اور میرے رب کے کلمے لکھنے لگیں لا سے البحر سمندر ختم ہو جائے گا میرے رب کے کمالات ہوئے جائب ختم نہیں لکمان میں فرمایا ولاو ان شاجا من ان اکلام ول باہرو یا مدو ہو می سب آب ہو ماں نفت زمین کے سارے درخت کل میں بن جائیں اس سمندر کے ساتھ سات سمندر اور بھی مل جائیں یہ ختم ہو جائیں گے میرے رب کے کمالات و عجائب نہیں ختم اور فل ان کی لسٹ بنانی نہیں ممکن نہیں رب کے جو کمالات ہیں جو موجودات ہیں سمندر کے اندر باہر فضا میں ان کی لسٹ بنانا بھی اس سمندر اور ان درختوں کی کلموں کے ساتھ ممکن نہیں ہے ان کے فنکشنز اینڈ فیچر وہ ممکن ہیں کس چیز کی کیا حکمت ہے کس چیز کے کی کیا فوائد ہیں ان کو لکھنا جو اتنا عظیم خالق ہے جس کے کمالات کی یہ حالت ہے تم سمجھتے وہ مجبور ہو کے بیٹھ گیا بیک وقت سب کی سن نہیں سکتا لہذا ضروری ہے کہ پہلے نیچے پی سیو پہ جا کے ریکارڈ کروا دیا جائے اور یہ آگے رکھیں گے نہیں وہ گنگے کی بھی سنتا ہے جو نہیں مانگ سکتا وہ تو نہیں نہ مانگ سکتا گنگا مانگ سکتا ہے نہیں وہ اس کی بھی سنتا ہے وہ دل کی نہ عالم بینے کی بات جانتا ہے زبان سے نکلے یا نہ نکلے امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ سے کہا گیا کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ پر حالت اضطرار ارجنسی کی صورت کبھی تاری ہوئی ہو فرماتے ہیں جب مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے تو ایک کوڑا میرے ازار بند پہ لگا اور اس نے ازار بند کو توڑ دیا دربار بھرا ہوا وہ جو درباری ملہ تھے وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت فرماتے کے میرے دل میں یہ خیال آیا اس لیے کہ زبان سے ازار ٹوٹنے اور شلوار کے گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے الفاظ کا کوئی ٹائم ہوتا ہے فرماتے دل سے یہ نکلا کہ مالک آج میں رسوا ہو گیا دنیا احمد کو ننگا دے پولیس والے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ننگا ہی کرتے جب تھا لے کے جاتے تاکہ اس بندے کی ایگو کو توڑا جائے اس کی انا کو توڑا جائے ننگا ہوتا ہے بندہ کپڑوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا ڈکا ہوا وہ چودھری ملک جو کچھ ہے وہ لاچے کے ساتھ لاچا اتار کے وہ ادھر رکھ دیتے ہیں ٹیبل پہ تو چودھری صاحب پھر کیا رہ جاتے رسوائی سب سے پہلے رسوا کر کے اس بندے کی ایگو کو توڑنا اس کے بعد پھر وہ جو کہتے جاتے وہ جواب دیتا چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا فرماتے ہیں میرے دل سے یہ نکلا اور وہ بھی کتنی دیر کے لیے نکلا ہو نکلا کہ دل میں آیا اور کسی نے سن لیا پر اس وقت مجھے ارجنسی پڑی ہے اور میں نے کہا کہ مالک احمد رستوا ہو فرماتے ہیں مجھے یوں ہی پتہ لگا کو ہاتھ آگے بڑھا اس نے پکڑ لیا وہ ٹوٹی ہوئی جگہ شروار نہیں گرنے دی جب تک دربار میں رہے گھر پہنچے ہیں تو خود اس کو پھر گانٹ دی ہے گیرا دی ہے ٹوٹی ہوئی جگہ کو نہیں ٹوٹ تو وہ تو دل کی بھی تو مانگنے میں تجھے دیر ہو سکتی ہے اس کے قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں ادھر پیدا ہوئی ہے ادھر دے دی واخر داوان الحمدللہ رب العالمین